بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے لکھرو رحمت ربک دہوز کری اذ نادا ربه حا، یا، سواد. ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکری پر کی تھی جبکہ اس نے اپنے رب کو چپ کے چپکے پکارا قال رب ولم اس نے عرض کیا اے پروردگار میری ہڈیاں تک گل گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے اے پروردگار میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے اور میری بیوی بانچ ہے تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث ادا کرتے جو میرا وارث بھی ہو اور آلے یاقوب کی میراث بھی پائے اور اے پرورتکار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا زکریوں جواب دیا گیا اے کریا ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یا, یا ہوگا ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا کالموتی میا پولا نل کی بری تیا عرض کیا پروردگار بھلا میرے ہاں کیسے بیٹا ہوگا جبکہ میری بیوی بانچ ہے اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں جواب ملا ایسا ہی ہوگا تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جب کہ تو کوئی چیز نہ تھا قال رب جالنی سویا زکریا نے کہا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو پہ ہم تین دن لوگوں سے بات نہ کر سکے بکرتوں چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آیا اور اس نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح و شام تسبیح کرو يا خود کی جب بھی کتی اتنا الک نبیا وہ نم مل و زم تک وہ بہوان بھی دہی اور رمیہ کم اے یا کو مضبوط اسے لے ہم نے حکم سے نوازا اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیز کی عطا کی اور وہ بڑا پرہیزگار اور اپنے والدین کا حق شناس تھا وہ جبار نہ تھا اور نہ نافرمان سلام اس پر جس روز کے وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے اس کورفی کی تبھی مور شوقیا تخلط من دون خب اور الحا روح ن إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا اور اے محمد اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھی اس حالت میں ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو یعنی فرشتے کو بھیجا اور وہ اس کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا مریم یکا یک بول اٹھی اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے رہمان کی پناہ مانگتی ہوں قال انما انا رسول ربك لك غلاما اس نے کہا میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں قالت يكون لی غلام بسوں بزیا مریم نے کہا میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں قال کال کی کال اب کی ہوں جا رہتے نے کہا ایسا ہی ہوگا تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت اور یہ کام ہو کر رہنا ہے ہم ملت مف تبلت بیم المخاض الى جذع جی قالت پالتیہ لی مت پالتیہ لی مت قبل هذا وكنت گن مریم کو اس بچے کا حمل رہ گیا اور وہ اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور کے مقام پر چلی گئی پھر زچگی کی تکلیف نے اسے ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا وہ کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا فنا تہ زنی پد جال رب کی تہری وہ لفلتی تال جنی بکولی و شروعی وی آئی نیم چور من البشر احدا پولی انہ سو مپولی انگنی ندو روح میں سو ملن اکل ان سی فرشتے نے پائتی سے اس کو پکار کر کہا غم نہ کر تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا تیرے اوپر ترو تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی بس کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے اس لیے آج میں کسی سے نہ بولوں گی فَأَدَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ مر یا مول بد پھر وہ اس بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم میں آئی لوگ کہنے لگے اے مریم یہ تو, تو نے بڑا پاپ کر ڈالا یا رو نما کر مروسوں کی, کی بغیا اے ہارون کی بہن نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی فأشارت قالوا من كان في المهد مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا لوگوں نے کہا ہم اس سے کیا بات کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے کال ان... دیا تریب جالنی كنت مکم کو سرتی ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم جالنی جبارا شقيا بچہ بول اٹھا میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور بابرکت کیا جہاں بھی میں رہوں اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا اور مجھ کو جببار اور شقی نہیں بنایا سلم ای اباس سلام ہے مجھ پر جبکہ میں پیدا ہوا اور جبکہ میں مروں اور جبکہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں سار چائے سبنو مویم کو یہ ہے عیسا ابن مریم اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں میں کیا نل ائی ہوں کو اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے وہ پاک ذات ہے وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا اور بس وہ ہو جاتی ہے وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُكُمْ بختفل فويل بگنی سو من مشهد يوم کفو اسمع بهم وابصر يوم سوری لكن الظالمون اليوم في ضلال اور عیسا نے کہا تھا اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی پس تم اس کی بندگی کرو یہی سیدھی راہ ہے مگر پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا جب کہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے اس روز تو ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہے اے محمد اس حالت میں جبکہ یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے ہیں انہیں اس دن سے ڈرا دو جبکہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوگا۔ اننا نحنو نریث الارض ومن علیھا والینا یارجعن اخر کار ہم ہی زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے اور سب ہماری طرف ہی پلٹائے جائیں گے۔ واذکر فی الکتاب ابراہیم كان اور اس کتاب میں ابراہیم کا قصہ بیان کرو بے شک وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا اذ قال يا أبت ما لا يسمع ولا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا انہیں ذرا اس موقع کی یاد دلاؤ جبکہ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما سیروئر ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا آپ میرے پیچھے چلے میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا سوئی ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کریں شیطان تو رہمان کا نافرمان ہے ابا جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بند کر رہے جن جگی ملیا باپ نے کہا ابراہیم کیا تو میرے مابودوں سے پھر گیا ہے اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا اور سلام ال ربی حفیت ابراہیم نے کہا سلام ہے آپ کو میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے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 کہ میں اپنے رب کو پکار کے نامراد نہ رہوں گا فَلَمَّ اَعْتَزَ لَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُمْ إِسْحَاقَ جعلنا وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا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 واذكر في الكتاب موسى إنه كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا رسول اور ذکر کرو اس کتاب میں موسا کا وہ ایک چیدہ شخص تھا اور رسول نبی تھا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ ہوں جانی وَقَرَّبْنَاهُ پوری نَبِيًّا ہم نے اس کو ٹور کے داہنی جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو سے اس کو تقرر بتا کیا اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے مددگار کے طور پر دیا کی تب عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو وہ ایک راست باز انسان تھا اور ایک نبی تھا اور اسے ہم نے بلند مقام پر اٹھایا تھا۔ آیت کی سچائی۔ اولائک انعم الله علیہم من النبین من ذریۃ آدم ومن من حملنا منہ مل میم دھیتی برہی مومی دینج بین ادیم نروج ب یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا آدم کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا اور ابراہیم کی نسل سے اور اسرائیل کی نسل سے اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے فخلف من بعدهم خلف الصلاة الشهوات فسوف يلقون پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی پس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دو چار ہوں تاب و آمن و عمل صالحا فأولئیک يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا البتہ جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عملی اختیار کر لیں وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہوگی عدن وعد عباده وعده ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رہمان نے اپنے بندوں سے در پردہ وعدہ کر رکھا ہے اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے بک وہاں وہ کوئی بےحودہ بات نہ سنیں گے جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے اور ان کا رزق انہیں پہم پہ صبح و شام ملتا رہے گا تلکل الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ نت یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار رہا ہے نزل امریکل نس اے محمد ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے ہر چیز کا مالک وہی ہے اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے رب وما هل تعلم له وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو آسمان و زمین کے درمیان ہیں بس تم اس کی بندگی کرو اور اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کی ہم پایا وَيَقُولُ الْإِنسَانُ اَئِذَا مَا مِتْتُ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيَّا انسان کہتا ہے کیا واقعی جب میں مر چکوں گا تو پھر زندہ کر کے نکال لایا جاؤں گا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقَنَاهُ مِنْ شی کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا پور شرم شین سم ملنح پلن پور جہن مج میرے رب کی قسم ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاتی کو بھی گھیر لائیں گے پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے تم کھلی ثم تم اعلم بل اولا بها صلیہ پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رہمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا پھر ہم یہ جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے وَإن حتماً تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم پر وارد نہ ہو یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کا ذمہ ہے تمونت والے ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے وہ ادیم ا تن بین تنگ پال الف پال الفین امنو ائی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 حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھی اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑی ہوئی تھی كل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدا حتى اذا راوا ما يعدون انما العذاب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 اللہ ان کو راست روی میں ترقی عطا فرماتا ہے اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں ایت وقال وولدا پھر تو نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا خدائی چل سنک تب میں پورن الحمد مد و نسوم میں پورنو تین کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے ہرگز نہیں جو کچھ یہ بکتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کے لیے سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے جس سروسامان اور لاو لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ خدا بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے پشتے بان ہوں کوئی پشتے نہ ہوگا وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے الم تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے ان منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب خوب مخالفت حق پر اکسا رہے ہیں اچھا تو اب ان پر نزول عذاب کے لیے بےتاب نہ ہو ہم ان کے دن گن رہے ہیں نحشر جہنم وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے لا إلا من اتخذ عند اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوں گے بجز اس کے جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کر لیا ہو احمن الد وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے لقد جی تم شعی انتق شک الخر الجل حدمن الد سخت بہودہ بات ہے جو تم لوگ گھر لائے ہو قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے زمین شک ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا وما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 والحاتي سيجعل لهم الرحمان ود يقينا جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں ان قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا تا انما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما الذا پس اے محمد اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اسی لیے نازل کیا ہے کہ تم پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو اور ہر دھرم لوگوں کو ڈرا دو ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو یا ان کی بھنت بھی کہیں سنائی دیتی ہے